ربنا ان يبدلنا خيرا منها الى ربنا راغبون امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب اس سے اچھا باغ ہمیں دے گا ہم اپنے رب کی رضا کے لیے پوری طرح راغب ہیں انہوں نے جب اپنے گناہ سے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کر لیا کہ اب ایسی غلطی نہیں کریں گے تو اپنے رب سے اچھی امید کر لی اور کہنے لگے امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا اور اس سے اچھا باغ ہمیں عطا کرے گا ہم اپنے رب سے یہی امید رکھتے ہیں